السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں فرانس کی ایک کہانی لکھی ہوئی تو یہ فرانسیسی زمان میں تھی اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے احمد عدنان طارق نے کہانی کا عنوان ہے ساتھ کا پہاڑا جانتے ہیں نا پہاڑا کیا ہوتا ہے ٹیبلس مجھے یقین ہے کہ جو کہانی گھر کی کہانیاں سننے والے بچے ہیں انہیں تو سب کو پہاڑے بہت اچھی طرح یاد ہوں گے مگر یہ جو لڑکا تھا سنتے ہیں اس کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام یوسف تھا اس کی خواہش تھی کہ کاش اسے کہیں سے ایسی طاقت مل جائے کہ وہ جو خواہش کرے وہ پوری ہو جائے اسے معلوم تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ کیا خواہش کرے گا اس کا دل تھا کہ وہ خواہش کرے کہ اس کی سو خواہشیں پوری ہوں تبھی وہ جو چاہے گا حاصل کر لیا کرے گا لیکن اس کی خواہش کسی طرح بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی اس نے بڑے طریقے آزمائے مگر کوئی بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی ایک دن وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بونا ملا جس کا نام غریق تھا وہ بھی ایک ڈنڈی پر چلتا ہوا جنگل میں جا رہا تھا سیف کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جیتا جاگتا بونا دیکھ رہا ہے اس سے پہلے بونے اس نے صرف کتابوں میں دیکھ رکھے تھے یوسف نے چلا کر اس سے پکارا جناب سنیے تو کیا واقعی سچ مچ کے بونے ہیں غری نے جواب دیا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اب مجھے بتاؤ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں یوسف فوراً بولا جی ضروری مجھے ایک خواہش چاہیے جو پوری ہو جائے کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں غریق بولا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تمہیں اس کے لیے جنگل کے بالکل درمیان میں جانا ہوگا جہاں ایک چٹان پر چھوٹا سا تالاب بنا ہوا ہے جو سرگوشیاں کرتا ہے اگر تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور تم اسے دل کی بات بتاؤ تو تمہیں کرنے کو خواہش مل جائے گی یوسف بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے مہربانی فرما کر مجھے جلدی سے بتا دیں غریق نے اسے بتایا تم نے وہی کرنا ہے جو تالاب سرگوشی میں تمہیں بتائے گا اور پھر آخر میں اس تالاب میں سے ہاتھ ڈال کر کچھ پانی تم پیو پینے کے بعد تم جو بھی خواہش کرو گے فوراً پوری ہو جائے گی مجھے کئی دفعہ وہاں سے خواہش کرنے کا موقع ملا ہے اب وہ دیکھو وہ ہے راستہ سیدھے چلے جاؤ آگے تین شاہ بلوت کے درخت آئیں گے وہاں سے دہنے ہاتھ مڑ جانا آگے جاؤ گے تو نیلے گلابوں کی کیاری آئے گی جب وہ ختم ہوگی تو تم سرگوشیوں والے تالاب کے پاس پہنچ چکے ہوگے یوسف تو فوراً جوش میں آ گیا تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا جوش سے اس کی ٹانگیں کاپ رہی تھی وہ تین شاہ کے درختوں کے قریب سے داہنے مڑا تو آگے جا کر نیلے گلابوں کی کیاری تھی وہ سیدھا چلتا رہا اور آخر وہاں پہنچ گیا جہاں سرگوشیوں والا تالاب تھا وہ بڑی عجیب جگہ تھی اور چھوٹا سا تالاب ایک چٹان پر بنا ہوا تھا تالاب کا پانی مسلسل کھولتا ہوا بلبلے بنا رہا تھا یوسف نے سوچا کہ واقعی یہ تو سچ مچ جادو کا ہی لگ رہا ہے یوسف نے آگے بڑھ کر ننے سے تالاب میں چھانک کر غور سے دیکھا اس سے اپنا چہرہ نظر آیا جو ہلتے ہوئے پانی سے چھوٹا بڑا ہو رہا تھا اس نے کان پانی کے قریب کر کے کچھ سننے کی کوشش کی تو اسے کھولتے ہوئے پانی کی سرگوشی سنائی دی جیسے کوئی کہہ رہا ہو مجھے اتنی دفعہ ہلاؤ جتنے ایک دن اور رات میں ایک گھنٹے ہوتے ہیں ہلاؤ ہلاؤ سیف نے یوسف نے ایک لکڑی لی اور پانی میں ڈال کر اسے چوبیس دفعہ ہلایا پانی مزید کھولنا شروع ہو گیا اور بلبلے مکئی کے دانوں کی طرح پانی کے سطح پر پھٹنے لگے اور بھورے رنگ کے پانی میں سے سبز رنگ کا دھواں پانی کے سطح پر چھانے لگا یوسف سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی جادو ہے پتا نہیں ہے وہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے تبھی پانی سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی سرگوشی کرتے ہوئے حکم دے رہا ہو مجھ پر جھکو اور کڑکتی ہوئی بجلی کے ہجے کرو یوسف نے حکم سن کر بہت حیرانی کا اظہار کیا پھر سوچنے لگا کہ کڑکتی ہوئی بجلی کے ہجے کیسے کرتے ہیں پھر اسے یاد آیا اور اس نے پانی پر پھونک ماری اور انگلی سے اس پر کڑکتی ہوئی بجلی لکھا اس پر پانی میں جیسے بھونچال آ گیا ہو پھر واقعی کڑکتی ہوئی بجلی کسی سی آواز آئی لیکن پھر پانی کی سطح سکون ہو گئی اور یوسف نے اس میں جھانکا تو ایک دفعہ پھر وہ پانی میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا یوسف نے پانی سے پوچھا اب میں کیا کروں مجھے بتاؤ تالاب نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اب شاہ بلود کے درخت کے پاس جاؤ اور اس پر اگا ہوا پھل لے کر آؤ اسے سے مجھ میں ڈال کر ہلاؤ حتیٰ کہ وہ مجھ میں ہل ہو جائے یوسف سوچنے لگا کہ شاہ بلوت پر کون سا پھل اگتا ہے پھر وہ دوڑ کر درخت کے پاس گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا سردی کا موسم تھا اور درخت پر کچھ بھی اگا ہوا نہیں تھا صرف بٹنوں جیسی چیزیں تنے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں یوسف نے سوچا اوہو شاہ بلوت کے سیب اس نے ایک بٹن اور ایک سیب نما چیز درخت سے توڑی اور بھاگتا ہوا تالاب کے نزدیک پہنچا اسے یاد آیا کہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ سیب نما چیزیں در اصل شاہ بلود پر اگنے والے پھل ہیں اور انہیں اتارا جا سکتا ہے بلکہ یہ ایک ٹکا نما چیز ہوتی ہے جو شاہ بلود پر اکتی ہے وہ دوڑتا ہوا واپس شاہ بلود کے پاس پہنچا اور اس کے نیچے دیکھنے لگا تو اسے درخت سے گرا ہوا ایک ٹکہ نظر آیا وہ بہت خوش ہوا اس نے ٹکا اٹھایا اور بھاگ ہم بھاگ تالاب کے پاس آیا اس نے اسے پانی میں گرایا اور بھورے رنگ کے پانی کو لکڑی سے ہلانے لگا جلد ہی وہ تکہ پانی میں حل ہو گیا وہ بڑ بڑایا مجھے معلوم نہیں تھا ہی پانی میں حل بھی ہو سکتا ہے واقعی یہ جادو کا تالاب ہے پانی کا رنگ ایک دم سبز ہو گیا اور چمکنے لگا تبھی تالاب میں ایسے آواز آئی جیسے درختوں کے پتوں سے تیز ہوا گزری ہو اب ساتھ کو ساتھ سے ضرب دو اور جو جواب آئے اتنی بار میرے ارگرد چکر لگاؤ یوسف نے ہدایت سنی تو فوراً چکر لگانے لگا لیکن پھر چکر لگاتے ہوئے اس نے سوچا کہ ساتھ کو سات سے ضرب دیں تو کتنی بار چکر لگانا پڑے گا اسے احساس ہوا کہ اس نے کبھی اچھے طریقے سے پہاڑے یاد نہیں کیے تھے ساتھ ضرب ساتھ او ہاں یہ ضرور باون ہوں گے اپنی طرف سے صحیح گن کر چکر لگاتے ہوئے یوسف نے تالاب کے گرد باون چکر کاٹے حالانکہ اسے انچاس دفعی کرنا چاہیے تھا جب اس کے چکر پورے ہوئے تو پانی کا رنگ نیلا ہو گیا چودہ چکروں میں یہ پیلا ہو گیا اکیسویں چکر پر اس کا رنگ سر ہو گیا اٹھائیس پر جامنی پینتیس پر سنہری اور بیالیس پر پانی کسی ہیرے کی طرح چمکنے لگا اور انچاس پر چاندی رنگ کے بلبلے پانی میں بننے لگے لیکن جب یوسف نے چکر باون تک پورے کر لیے تو پانی کا رنگ دوبارہ بھورا ہو گیا اور اس کی سطح پرسکون ہو گئی یوسف نے تب تھوڑا سا پانی تالاب سے لے کر پیا وہ بالکل بے ذائقہ تھا پھر اس نے اپنی من پسند خواہش کی اور انتظار کرنے کے بعد اس نے پسند کی خواہشیں کرنی شروع کر دیں اس نے خواہش کی کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوا وہ بہت ہی مایوس ہوا اس نے کئی دفعہ کوشش کی لیکن اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی آخر وہ خود ہی گھر کی طرف چل دیا راستے میں اسے غریق بونا دوبارہ ملا جس کے پوچھنے پر اس نے سارا قصہ اسے سنایا تو وہ ہنسنے لگا وہ بولا اگر آٹھ سال کے بچے کو ساتھ سے ساتھ کو ضرب دینا نہیں آتا تو اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی اب دوبارہ تم اس طالاب تک بھی نہیں پہنچ سکتے یوسف بولا میں ہمیشہ اسے ڈھونڈتا رہوں گا اور ایک دن تالاب تک دوبارہ پہنچ جاؤں گا تب تک مجھے پہاڑے بھی یاد ہوں گے لیکن یوسف کو دوبارہ وہ تالاب کبھی بھی نہیں مل سکا سبھی کہتے ہیں کہ وہ تالاب صرف ایک دفعہ ملتا ہے تو بچوں اگر تم تالاب تک پہنچ جاؤ تو یاد رکھنا تمہیں پہاڑے یاد ہونے چاہیے ابھی سے تیاری کر لو بھلا سات کو سات سے ضرب دیں تو کیا جواب ہوگا <laughs> آج کے لیے اتنا ہی